شیطرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشاہ صدری و یسر امری عمری وحم القرۃم لسانی یفقہ قولی ربی یسر تو عصر و تمخیر آمین یا رب العالمین کل ہم نے فلم مضارے کی گردان سیکھی تھی اور مزارے کی گردان سیکھنے کے بعد نبی اکریم سسٹم کی ایک حدیث کو مکمل طور پہ گرامیٹیکلی نے مظاہرے کی گردان کی بیس پر کچھ ریزلٹس نکالے تھے جن کو ہم نے چھ ایگزامپلس کے طور پر لکھا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے یہ چھ ایگزامپلس یاد کر کے آنی ہے یہ چھ ایگزامپلز کون کون سی ہے میں بورٹ پہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں صرف نمبر اور ایک ایک ایگزامپل آپ نے مکمل کروا ہے جی شہباز صاحب کوئی ایک ایگزامپل ان چھ میں سے ایک ایگزامپل جی پوری بولے نا کرما یہ ایگزامپل ہمیں کیا بتا رہی ہے ایگزامپل ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ماضی میں تین روٹ لیٹرز میں سے درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہوگی تو مزارے میں بھی درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہی ہوگی جو کہ ہنڈریڈ پرسینٹ رول ہے جی کوئی دوسری ایگزامپل ان چھ میں سے پورا بولیں سمیا یسماؤ سمیا یسماؤ یہ ہمیں ایگزامپل بتا رہی ہے کہ ماضی میں اگر درمیان والے حرف پر زیر حرکت ہوگی تو مظاہرے میں اسی درمیان والے حرف پر 99.99% نائن .99 زبر حرکت ہوگی ٹھیک ہوگی جی تیسری ایگزامپل فروخت ہسیبا یاسیبو یہ ایگزامپل ہمیں بتا رہی ہے کہ ماضی میں درمیان والے حرف پر اگر زیر حرکت ہوگی تو 0.01% درمیان والے حرف پر زیر حرکت بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے جی عمر فتح یفتا ہو چوتھی ایگزامپل نے بولی یہ اگزامپل ہمیں بتا رہی ہے کہ ماضی میں اگر درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہوگا تو مظاہرے میں درمیان والا حرف زبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے زبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جی اسماعیل وارا با یادور یہ ایگزامپل ہمیں بتا رہی ہے کہ ماضی میں درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہے تو جیسے میں نے کہا مزارے میں درمیان والا حرف زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے زمپل ناسارا یہ ایگزامپل ہمیں بتا رہی ہے کہ ماضی میں درمیان والا حرف اگر زبر کے ساتھ ہے تو مزارے میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مظہر اب چھ کی چھ ایگزامپل بول دیں کروما یکرومو سمیا یسمو ہسیبا یاسیب فتح زورا بائی ادور نسرا ینسرو جی اور کوئی جو چھ ایگزامپل اکٹھی بول سکے جی فروخت کروما یکرومو, یکرومو سمیا اسمعو حاسیب یاسب فتح یفتحو گوربائی ادربو نسرا ینسرو جی ایک اور جی حسن کروما اکروم سمیا اسموسی ہاسیب یاسیبو فتح یفتح گوربائی ادریبو نسرا ماشاء ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئی ہیں اگر یاد نہیں ہے تو ایک پیچ پہ آپ کے پاس یہ چھے ایکزمپل لکھی ہونی چاہیے یہ تو چھے ایکزمپلز ہیں ان میں ماضی والے لفظ سے میں پہلا پہلا حرف جو ہے وہ یہاں پر لکھ رہا ہوں کروما سے کاف سمیہ سے سین حسیبہ سے ہا فتحہ سے فا بورابا سے واد نسرا سے نون ان کو میں بریکٹ میں لکھ رہا ہوں یہاں سے عربی گرامر میں فیل میں سیاست شروع ہو جاتی ہے سیاست کا کیا مطلب ہے کہ یہ چھ پارٹیز وجود میں آ گئی چھ پارٹیز وجود میں آ گئیں اور کون سی پارٹی ہے اس کا آپ کو پتا چلے گا اس بریکٹ میں دیئے ہوئے ہرف سے بالکل اس طرح جس طرح آپ اخبار میں پڑھتے ہیں ایک پارٹی مسلم لیگ اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے نون تو مسلم لیگ ن سے آپ فورن اس پارٹی کے دو اہم میمبرز کو پہچان لیتے ہیں ایسے ہی نا تو آپ کو پارٹی کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور دو بندوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے بات میں آ اگر مسلم لیگ کے آگے کاف لکھا ہو تو بھی آپ کو پارٹی کا بتا چل جاتا ہے اور کچھ عرصے پہلے دو ہی تھے اہم ممبرس تو آپ کو ایک لیٹر نے پارٹی کا بتا دیا ایک لیٹر نے کیا بتایا پارٹی کا نام اور دوسری اس پارٹی کے دو اہم ممبرس کا بھی آپ کے ذہن میں آ گیا سمجھ آ اب فیل میں بھی یہی ہوگا جب بھی کسی حروف مادہ کے بعد حروف مادہ سمجھتے ہیں نا روٹ لیٹرز مثلا دال خا اور لام اس کے بعد آپ کو بریکٹ میں نون لکھا ہوا نظر آئے تو اب آپ نے مسلم لیگ نون کی طرف نہیں جانا آپ نے یہ جو فیل کی سیاست ہے اس میں آ جانا ہے ن سے کون سی پارٹی مراد ہے نسرا یونسرو پارٹی نسرا ینسرو پارٹی ٹھیک ہے نا نسرا ینسرو اس کے دو مین پارٹس آپ کے سامنے آگے گئے لہذا لہذا جب بھی آپ کو پتا ہے کوئی پارٹی میں داخل ہوتا ہے تو پہلے جیسا بھی ہو پارٹی میں داخل ہوتے ہی ان کی صورت اختیار کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا ان کی حرکتیں اختیار کر لیتا ہے تو دال خال آم بغیر کسی حرکت کے تھا جب یہ نون میں داخل ہوا تو اس نے جو نصرہ ینسرو کی حرکتیں تھیں یہی تھی نا وہ اختیار کر لی اور کیا بن گیا داخلہ یدخلو دخلا یدخلو تو یہاں سے آپ ان شاء اللہ تعالی ڈکشنری دیکھنا سیکھ جائیں گے کسی بھی تین حرفی مادے کو استعمال کر کے ماضی کا لفظ کیا بنانا ہے کا لفظ کیا بنانا ہے وہ آپ کو بتائے گی پارٹی کا نام پارٹی کا نام سنتے ہی آپ فور ان روٹ لیٹرز کو اس کے جو دو مین پارٹس ہیں ان کی حرکتیں دے دیں گے اوکے جی تو دال لام سے میں اگر آپ سے کہوں کہ جی دال لام سے ماضی بنائیں تو آپ کی مرضی آپ دخلا بھی بنا سکتے ہیں آپ دخلا بھی بنا سکتے ہیں آپ دخلا بھی, بھی, بھی بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں نا درمیان والے حرف ہر قر کوئی بھی لا سکتے ہیں نا مزارے آپ مظاہرے آپ ید خلو بھی بنا سکتے ہیں ید خلو بھی بنا سکتے ہیں ید خلو بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی بنا سکتے ہیں لیکن فیل کی بھی ایک سیاست ہے اس میں ہے کہ جب آپ ایک پارٹی میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ نے انہی کی حرکتیں اختیار کر دی ہیں نون کی حرکتیں میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں نون پارٹی کی حرکتیں کیا ہے ماضی میں درمیان والے حرف زبر کے ساتھ مزارے میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ اوکے جی لہذا اب میں آپ کے سامنے کوئی بھی تین حرفی مادہ رکھتا ہوں مثلا میں فروخت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی را زا اور کاف میں کہتا ہوں جی اسے ماضی مزارے بنائیں تو پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے آپ پوچھیں گے سر پارٹی بتائیں پارٹی بتائیں ورنہ تو آپ تو بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ تو ہی لوگ کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ رزا کا بھی بنا سکتے ہیں آپ رزی کا بھی بنا سکتے ہیں آپ رزو کا بھی بنا سکتے ہیں آپ یار بھی بنا سکتے ہیں یار بھی بنا سکتے ہیں یار بھی بنا سکتے ہیں یہی بنا سکتے ہیں نا؟ لیکن پارٹی, کا نام آپ ماضی مزارے گے. پارٹی میں آپ کو بتاتا ہوں جی نون تو آپ نے نون پارٹی کی حرکتیں جو ہے نا اس روٹ لیٹرز کو دے دینی ہے, ہے? کیا بن جائے گا جی رضا کا یرزو رضا کا یرزو اب آپ کو رضا کا سے گردان آتی ہے یرزوکو سے گردان آتی ہے گردان آتی ہے تو چودہ جملے آپ کو ماضی کے آتے ہیں چودہ جملے آپ کو مزارے کے آتے ہیں اوکے اب یعنی میں آپ کو خود مختار کر رہا ہوں اب صرف آپ نے پارٹی کا نام پوچھا کرنا ہے اور کسی بھی تین ہفی مادے سے اس کا ماضی مزارے بنا لینا اوکے جی اور پارٹی کا نام ایک دفعہ پوچھنا ہے آپ نے جب آپ کو پتا چل جاتا جی ہاں جی یہ بندہ اس پارٹی میں داخل ہو چکا ہے تو جو صحیح اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پارٹی چھوڑتے نہیں ہیں پھر ٹھیک <laughs> ہے نا وہ ہمیشہ اسی پارٹی میں زندگی گزار دیتے ہیں تو فیل میں بھی ایسا ہی ہوگا پارٹی بدلی نہیں جائے گی ٹھیک <laughs> ہے بس یہ خیال آپ نے کرنا ہے تو سمجھ آ جی حسن میں اب آپ کو تین روٹ لیٹرز دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں جی ماضی مزارے بنائے اوکے جی تین روٹ لیٹرز ہیں زوا لام اور میم بنائیں اسے ماضی مزارے پارٹی اچھا آپ نے بنانے نہیں لگ جانا خود ہی بنا کے بیٹھ جائیں پوچھنا ہے ابھی پارٹی بتائیں تو اس کی پارٹی جو ہے وہ ہے دعد پارٹی کی حرکتیں سے دینی ہے آپ نے شاہباش پارٹی کی حرکتیں لکھ کے رکھ لیں پہلے ایک دفعہ لکھیں گے بعد میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ید ریبو یہ حرکتیں آ ٹھیک ہے نا اس میں آپ وہ روڈ لیٹرس ڈال دیں تو کیا بن جائیں گے جی زالام یزلیمو ظالام یزلیمو ٹھیک ہے جی میرے سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو پھر مجھے بتاؤ راہ اور میم اس سے ماضی مزارے کیا بنے گا پارٹی کا نام پارٹی سین میں یہ داخل ہوا تو سین پارٹی کی حرکتیں کیا ہیں ماضی میں زیر مزارے میں زبر یہی حرکتیں ہیں نا ماضی میں زیر تھے مزارے میں زبر ہو گئے تو کیا بن گیا جی امیر رہیما یرحمو رحمہ یارہمو شباز سا کاف اور لام تین روڈ لیٹرز ہیں ان سے ماضی مظاہرے بنانے ہیں پارٹی پوچھے بغیر نہیں بنا سکتے پارٹی ہے کاف یہ کاف پارٹی میں داخل ہوا کاف پارٹی کی حرکتیں کیا ہیں ماضی میں بھی پیش مدارے میں بھی پیش پیش پیش ٹھیک ہے نا جی تو یہ بن گیا جی سکولا یسکولو کولو سکولا یس اوکے جی طلحا کاف را اور حمزہ یہ تین لیٹرز جو ہیں یہ بھی اپنی کوئی شکل بنانا چاہتے تھے تو انہوں نے پارٹی سلیکٹ کی فا پارٹی ماضی میں زبر, ماضی زبر درمیان والے ہر پہ اور مزارے میں بھی زبر تو کیا بن جائے گا کرا یک را کرا یک راؤ اوکے جی سمجھ آ فیل کی پارٹیز کا تصور یہ طریقہ ڈکشنری دیکھنے کا بھی ہے آپ کوئی روٹ لیٹرز جاننا چاہتے ہیں کہ عرب ماضی مظاہرے کس کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو آپ کو ڈکشنری میں الفابیٹکلی جا کر بریکٹ میں آگے پارٹی کا نام مل جائے گا اور ڈکشنری والوں نے آپ کے لیے سہولت بھی کر دی ہوگی وہ ماضی مظاہرے شاید لکھ بھی دیا ہو کئی ڈکشنری والے نہیں لکھتے لیکن ان اللہ تعالیٰ آپ کو اب مسئلہ نہیں ہے آپ فوراً سے ماضی مظاہرے بنا لیں گے یہ جو پارٹی کا تصور ہے نا عربی گرامر میں یہ ابواب کہلاتا ہے یہ ابواب ہے ابواب جمع ہے باب کی ابواب کسی جمع ہے باب کی باپ کے لغوی مانا ہوتے ہیں دروازہ تو کوئی بھی تین حرفی مادہ کس دروازے سے داخل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ چھ دروازے ہیں چھ دروازوں کے نام ہے جب آپ فیصلہ آباد میں ریل بازار میں داخل ہونا چاہتے ہیں دروازہ ایک نظر آتا ہے نا ठीक. یعنی بہت پہلے چلے جائیں جب یہ کوئی آبادی نہیں تھی تو شہر اس کے گھنٹا گھر کے تھا نا بس صرف تو جو بھی شہر میں آنا چاہتا تھا وہ دروازے سے داخل ہوتا تھا ٹھیک ہے تو دروازے کے اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے کس کس کو یاد ہے وہ نام جو ریل بازار کے دروازے پہ نام لکھا ہوا ہے کیسری دروازہ ٹھیک ہے وہ کیسری دروازہ ہے تو فیل کی دنیا میں داخل ہونا تو آپ کو ان چھ دروازوں میں سے ایک دروازہ استعمال کرنا پڑے گا فیصل آباد میں داخل ہونے کے لیے آٹھ دروازے تھے صحیح ہر دروازے پہ نام لکھا ہوا ہے تو کوئی بھی تین حرفی مادہ جب ایک دروازے سے داخل ہوگا تو اسی کی ماضی مزارے کی شکل اختیار کر لے گا تو اس اعتبار سے باب میں نے آپ کو سمجھا دیا باب کی جمع اباب ہوتی ہے کویا اباب سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ماضی اور مزارے کا کمبینیشن کیا ہے ماضی مضارے کا کمبینیشن ہے یہ باب اصل میں صحیح ہے نا باب کیا ہے ماضی مزارے کا کمبینیشن کہ کسی بھی تین حرفی مادے کو آپ نے جب فیل کی دنیا میں لانا ہے تو اس کا ماضی کس پیٹرن پہ بنے گا اس کا مزارے کس پیٹرن پہ بنے گا یہ آپ کو بتائے گا باب ننانوے شری ننانوے فیصد افعال کے روٹ لیٹرز کی تعداد تین ہوتی ہے لہذا اس حوالے سے ان ابواب کو کہا جاتا ہے ابواب سلاسی سلاسی کا مطلب ہے تین والا ٹھیک ہے یعنی تین حرف والے یہ پیٹرنز ہیں اوکے تو یہ تین حرف والے ہیں یعنی 99.99% تو جو 0.01% ہے وہ چار ہرف والے ہوں گے بات سمجھ میں آ نا اس لیے سلاسی لکھنا ضروری تھا صاحب پھر ایک اور اضافہ ہے اس نام میں وہ یہ ہے کہ ماضی کا پہلا لفظ اگر آپ ان چھ کے چھ کمبینیشنز کا دیکھیں نا تو آپ کو ان چھ کے چھ کمبینیشن میں یعنی چھ اگزامپلز میں مادے کے تین حروف ہی نظر آ رہے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا ایسے ہی نا صرف تین حروف ہی ہے نا دیکھیں پہلا آپ نے بنایا دال خالام تین حروف پہلے لفظ میں تین حروف ہی گئے رضا کا تین حروف ہی آئے ہیں صرف زلما تین حروف ہی آئے ہیں راہما تین حروف ہی آئے ہیں سکولہ تین حروف ہی آئے ہیں کرا تین حروف ہی آئے ہیں لہذا ماضی کے پہلے لفظ میں صرف تین حروف کا ہی آنا ان کے نام کو بیان کرتا ہے کہ یہ مجرد ہیں مجرد کا مانا ہے صرف تین حروف ہی پہلے لفظ میں موجود ہوں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہیں جی آپ کے عربی گرامر میں ابواب سلاسی مجرد اگر میں آپ کو یہ ٹاپک سٹارٹ یہاں سے کرتا کہ جی آج ہم ابواب سلاسی مجرت پڑھیں گے تو نام سنتے ہی آپ کی طبیعت خراب ہو جانی تھی لیکن آپ نے پڑھ لیے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اوکے اور آپ کو ڈشیز کنسلٹ کرنی آ گئی تو یہ جو کمبینیشن ہیں ماضی مظاہرے کے یہ ہمیں ہیلپ کریں گے آج سے آئندہ کسی بھی تین حرفی مادے سے ماضی کیا بننا ہے مظاہرے کیا بننا ہے یہ ہمیں بتائے گا باب ٹھیک ہے جس کو ہم نے پارٹی کا نام دیا ہے آپ نے باب پوچھنا ہے جی باب بتا دیں پہلے آپ پارٹی پوچھ رہے تھے نا اب آپ سے گرامر کی اس طرح ہمیں پوچھیں گے کہ باب بتائیں اور ایک ہی دفعہ میں بتاؤں گا باب روزانہ میں باب نہیں بتاؤں گا ایسے ہے نا کیونکہ اسکول میں بھی ایک ہی مرتبہ باب کا پوچھا جاتا ہے روزانہ نہیں پوچھا جاتا تو کلیئر اس کی پریکٹس آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی لسانوں قرآن کتاب میں پیج نمبر 141 اور 142 پر آپ کو کالمز ملیں گے پہلے کالم میں حروف مادہ لکھے ہوں گے دوسرے کالم میں باب کا نام لکھا ہوگا اور اگلے دو کالم میں ماضی اور مزارے کے لیے خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو پریکٹس کریں اس مادے کو اس باب میں ڈال کر ماضی مزارے بنائے اور گردانوں میں تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہو ہی چکے ہیں تو اب سے ان اللہ تعالی ہم جو بھی کام کریں گے وہ باب کی بنیاد پر کریں گے ہلکا سا ایک اس کا آئیڈیا دے دوں کہ ان چھ بابوں میں ٹھیک ہے یعنی بابوں کی بڑی اہمیت ہے عربی زبان میں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بابوں کو بالکل اہمیت نہیں دیتے تو ان بابوں میں سے جو پہلا باب ہے نا یہ اور باب نمبر تین بہت کم ہے بہت کم ہے صحیح باقی دو چار پانچ اور 6 ہی آپ کو پرانی مجید میں کثرت سے ملیں گے ٹھیک تو ان بابوں کو سنبھال لیں اور ان سے کام لیں اور اپنی عربی کے جملے بنائے جی جو ہے روٹ ہے سین جیم دال باب ہے نون ماضی مزہ کیا بنے گا ماضی مزہ دونوں بولنے ہیں شبش سجادہ یس جدو سجاد سے گردان کر لو کیا کرو ذرا سجادہ سجدہ کی گردان کرو سجدہ کی گردان کروش نا یس جدو سے گردان کروان ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا اب دیکھیں کتنا کچھ آپ کو آ گیا جی مزہ تیار ہیں آپ کافتابا روٹ لیٹرز سے ان سے ماضی مظاہرے بنانے باپ کا نام ہے نون جی نون کے بہت ملیں گے آپ کو کردان کر دیں جی یکختو क्तुहु यक्त यक्तबानी यक्तभुना तक्तुहु तक्तबानी यक्तभुना शाबाश باب سین باب سین امیلا امیلا این لام, میم این لام میم باب سین یعنی اس کے لیے آپ ایسا کیا کریں ٹائم لیا گئے جی ٹھیک ہے جی باب سین سین کی حرکتیں ڈال دیں حرکتیں ڈالنے کے بعد ان کے نیچے این لام میم رکھ دیں آپ کے لفظ بن جائیں گے اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ آپ کی گاڑی چل جائے گی ٹائم لے بے شک کوئی نہیں اتنے جی علیما علیما جی علیما سے تو یہ اچھا ہوا میں نے کروا لی پریکٹس ٹھیک ہے آپ تو بس آپ نے کہا گردانے ختم بس جان چھٹی میم لام اور کاف باپ کاف کتے والا باب ہے دو سوا? دو سوا تو ہے نہیں باب یار <laughs> باب وہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے نیا باب نہیں کرنا ٹھیک ہے یم جی. لکھو ملا کا یم لیکو شاباش سے کردار کر دیں ملک یمل تملو تملکانی یمل تملانی تمل جی شابش تم لکھنا لک کیوں ہو گیا لکھ ہی رہے گا جی املیک نم لکھو ام لکھو نم لکھو جی فروخ اور قطع کتآ Shabash. Tatta tu ma, tata tum, tata ti, tata tum ma, tata tum na. Tatta tu kata na. Yaqtau, yaqtau, yaqtaani, yaqtauna, taqtau, taqtaani, yaqna. Yaqtaana, yaqtauna. Ji. Taqtau, taqtaani, taqtauna, taqtaina, taqtaani. تختانا اکتاؤ نکتاؤ عبد الرحمان کیا کرنا ہے کردان ٹھیک ہے دو لفظ ہے سواد با سواد با اور راہ باب ہے واد سوارا یس بو سے کردان صبر نا صبر تما شابش اس کے بعد نا آپ نے اپنے اپنے نمبر لگانے ہیں ٹھیک ہے है. نمبر لگانے ہیں پانچ نمبر آپ کے باپ سے ماضی مزارے بنانے کے صحیح اگر نہیں بنائے تو پانچ نمبر زیرو ماضی کردان کے چودہ نمبر چودہ نمبر ٹھیک ہے ان میں سے جو غلط ہے اس کا نمبر کاٹ کے اینڈ ریزلٹ نکالنا ہے آپ نے یسبرو شابش تسبیرو یس برنا تصبرنا نسبرو عبد عبداللہ آپ کے لیے نون زوا اور راہ نون زوا اور را باب نون نظرا نظرت نظرا نظر نظر نظر نہ نظر تنظورین تندر... تندر... تندرون... جی طلحہ را اور را فا اور, عین. را فا اور عین. باب فا جی رو فا یرفا شبش رفع سے گردان رفا نہ شابش اب رفع, رفع رفع کر کے تاتما تم تیتما تم نہ لگانا رفع رفا رفع نہ یارفاؤ فا آنی جی کل ترفا ترفا ترفا کردانے سب کی پکی ہونی چاہیے ماضی مزارے کی ٹھیک ہے جی کون سنائے گا آپ اسے تاکہ جو کر لیں پھر باقی باقیوں سے میں کل سنوں گا جو ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے جی معاویہ آپ کے لیے ہے جی زال با اور ہا زال با اور ہا با فا ہا ہ اتنی مشکل سے میں نکال ہوں یار ہاں زبا کرنا اس کے مانا ہوتے ہیں زبا یز باہ جی کردان ماضی کی زباہ نہ نس باہو شاہ بش تو الحمد اللہ بحال آپ کو پتا چل گیا کیا پتا چل گیا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ شاء اگلے ٹاپک کی طرف اگلے لیکچر میں چلتے ہیں صبح نبی ہم ہمدیک اشد اللہ الہ الا اللہ اللہ